تو اذان سننے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے اس طرح دنیا مشاغل کو ترک کر دینا کہ ان مشاغل سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے ہر نماز جماعت تقبری الا کے ساتھ ادا کرنا عورتوں کو گھر کے اندر کے حصے میں جہاں بھی وہ نماز پڑھتی ہیں وہاں پر ایسے ہی عجر ملے گا دوسری سنت یہ ہے ہر نماز کے لیے باوضو ہو کر گھر سے چلنا اور گھر سے باہر نکلتے وقت مسنون تو آ پڑھنا وجر کی نماز کے لیے مسجد جاتی ہوئی جو مسنون دعائیں منقول ہیں راستے میں وہ پڑھنا اور جو مسجد جاتی ہوئے راستے میں چلنے کی مسنون دعائیں منقول ہیں ان کا اہتمام کرنا گھر سے چلتی ہوئی نماز پڑھنے کی نیت سے چلنا یعنی ہر نماز میں اصل اور مقدم نماز کی نیت ہونی چاہیے نماز کے لیے سنت کے مطابق اور خوشنما لباس پہننا ایسا لباس میں نماز پڑھنا جو لوگوں کے سامنے نہ پہنا جا سکے یا اور پرجامہ کو بے ڈنگے سے اوپر کرنا جس طرح کسی معزز شخص کے سامنے پہننے میں آر محسوس ہوتی ہے مکرو ہے اور مساجد میں دوران سولاد اور دینی محافل میں سفید لباس پہننا اچھی بات ہے لباس کا مقصد صدر پوشی تجمل اور آرائش ہے کپڑا اور جوتا پہنتے وقت دائیں جانب سے ابتدا کرنا اور اتارتے وقت بائیں جانب سے اتارنا کپڑا پہننے کی اتارنے کی نئے لباس پہننے کی مسنون دعائے پڑھنا